Cinderella. ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک امیر آدمی کی بیوی بیمار ہو گئی اور جب اس کو اپنا آخری وقت قریب نظر آیا تو اس نے اپنی اکلوتی بیٹی سنڈویلا کو اپنے پلنگ کے نزدیک بلایا پیاری بیٹی جب میں نہیں رہوں گی تو اچھے اور نیک کام کرنا خدا تمہارا ہمیشہ خیال رکھیں گے اور میں جنت سے تمہیں دیکھا کروں گی تمہارے ساتھ رہوں گی اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور چل بسی <تصفح> وہ روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جاتی اور خوب روتی سنڈریلا کا باپ اکثر کام کے سلسلے میں سفر پر رہتا تھا باپ نے پھر سے شادی کا سوچا تاکہ سندوریلا کا کوئی خیال رکھ سکے ایک بیوہ سے شادی کر لی جس کی دو چھوٹی بیٹیاں تھیں سنڈویلا اپنی مکار سوتیلی ماں اور دو بے رحم سوتےری بہن کے ساتھ رہتی تھی وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی وہ گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی گھر کے تمام کام کرنا اس کی ذمہ داری بن گئے ایک دن سنڈریلا جھاڑو لگا رہی تھی اور اس کی دونوں بہنیں سوفے پر بیٹھی للچاتی ہوئی پھل کھا رہی تھیں ایک بہن نے پھینک دیے ماں بیٹھک میں داخل ہوئی اور گندا فرش دیکھا سندریلا فرش کو ٹھیک سے साफ کرو کاہل لڑکی کوئی کام کر سکتی ہو ٹھیک سے अम्मी मैं अभी कर देती हूँ माफ कर दे। से खाना पकवाया और बर्तन धुलवाए जाते थे अम्मी मुझे कुछ खाने को मिल सकता है जब हम खा चुके तुम हमारा बचा हुआ खा लेना आहा। आहा। अब ये ड्रामा बंद करो जाओ पहले बर्तन धो سنڈرویلا سارے برتن سمیٹتی اور ان کو دھوتی اس کو بالا خانے میں سلایا جاتا ہر رات وہ روتے ہوئے بھوکی سوتی. چوہے اور پرندے سنڈریلا کی حالت دیکھ کر اس پر افسوس کرتے اور یوں اس کے دوست بن گئے ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت دینے کا فیصلہ کیا اور پوری بستی کو بلا لیا بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک حسین لڑکی کو شادی کے لیے منتخب کرے بادشاہ نے تمام کنواری لڑکیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ رقص کے لیے شاہی محل تشریف لائیں بادشاہ سلامت کی طرف سے تمام رعایا کو خبر ہو آنے والے ہفتے کی شام شاہی محل میں کزیم الشان رقص کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس موقع پر بادشاہ سلامت شہزادے کے لیے شہزادی کا انتخاب کریں گے yeah! سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے بھی بہت خوش تھی اور وہ بھی ہمیشہ سے محل دیکھنا چاہتی تھی۔ تھیلا کی بہنیں تیاری بہت اجرت سے کر رہی تھی چلو بچیوں دعوت میں چلنے کی تیاری کرو میں چاہتی ہوں شہزادہ کسی ایک سے شادی کرے اور تم سنڈریلا ان دونوں کی تیاری میں مدد کرو دونوں شہزادیاں لگیں ان دونوں میں سے ایک کی شادی جلدی شہزادے کے ساتھ ہوگی امی شہزادہ میرے ساتھ ہی شادی کرے گا سنڈریلا میرے بال بناؤ اور تیاری میں مدد کرو نہیں سنڈریلا پہلے کدھر آؤ میں شہزادے سے شادی کروں گی سنڈرویلا بہت ہمدرد تھی اس نے دونوں بہنوں کی مدد کی کاش میں بھی وہاں جا سکتی میں بھی چلوں مجھے محل دیکھنا ہے اور میں رقص میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں نا ہرگز نہیں دیکھو اپنے آپ کو کپڑے تک نہیں تمہارے پاس پہننے کو سب تمہارے اوپر ہسیں گے اور ہمارا مزاق اڑائیں گے تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوال کرنے کی سوتیلی ماں اور کو اکیلا گھر روتا چھوڑ گئی کو اپنی سگی ماں کی شادی کا جوڑا یاد آیا جو پھٹ چکا تھا اس میں تو بہت دیر لگ جائے گی اور اس وقت تک تو محفل بھی ختم ہو چکی ہوگی اچانک ایک پری نمودار ہوئی مت رو میری بچی میں تمہیں بھیجوں گی دعوت پر ہے آپ کون ہیں اور یہ کیسے ہوگا یہ کپڑے سب پھٹے ہوئے ہیں اور میرے پاس کوئی بھی چوڑا نہیں پہننے کے لیے پریشان مت ہو پیاری بچی انتر منتر چھوڑا کے پرانے کپڑے نئے خوبصورت لباس میں تبدیل ہو گئے اور پاؤں کی طرف اشارہ ہونے سے شیشے کے جوتے نمودار ہوئے उसके दोस्त परिंदे और चूहे कद्दू पर उछल रहे थे अंतर मंतर परी ने कद्दू को एक खूबसूरत बग्गी बना दिया चूहे घोड़ा बन गए और परिंदा टांगा बांग बन गया लेकिन प्यारी परी मेरी सुतेली बहने और सुतीली माँ भी होंगी वो खफा होंगी मुझे वहाँ देख परेशान न हो मैं उनको तुम्हें नहीं पहचानने दूंगी شکریہ پیاری پری آپ بہت اچھی ہیں مگر میری بیٹی یاد رہے یہ جادو صرف رات تک قائم رہے گا یاد سے اس سے پہلے گھر آ جانا ओ, جی پیاری پری میں خیال رکھوں گی اس نے خیرآباد کہا اور شاہی رقص کی طرف چل پڑی وہ جیسے ہی رکس میں داخل ہوئی تمام لوگ اسے, دیکھنے لگے. ماں اور اسے پہچان نہ سکی. کتنی حسین خوبصورت شہزادہ اسے دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا وہ اس کے پاس آیا اے حسینہ کیا میں آپ کے ساتھ رقص کر سکتا ہوں جی, ضرور शहजे ने किसी और के साथ रक्स नहीं किया उसकी निगाह निगाहरे पर से हटती नहीं थी ने तमाम रात शहजादे के साथ रक्स किया और वो भूल गई कि आदी होने वाली है। उसे एकदम परी की बात याद आई और घड़ी की तरफ देखा ओह मुझे अब घर जाना चाहिए लेकिन ابھی تو جب وہ بھاگ رہی تھی تو ایک شیشے کا جوتا پاؤں سے بگی میں بیٹھی اور چل پڑی شہزادے نے جوتا دیکھا اور اٹھا لیا وہ بھاگ کیوں گئی بارہ بجتے ہی بگی کدوں میں بدل گئے اور وہ چھوٹا راستہ لیتے ہوئے گھر کی طرف دوڑی اور آخر کر گھر پہنچ گئی میں اسے ڈھونڈوں گا چاہے مجھے پورا ملک کیوں نہ تلاش کرنا پڑے میں اس لڑکی سے ہر حال میں ملنا چاہتا ہوں شہزادہ اسے ملنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اسے ہر گھر میں تلاش کرتا رہا ہر گھر کی ہر لڑکی کو جوتا پینانے کی کوشش ہوئی مگر جوتا کسی کو پورا نہ آیا. وہ آخر کار کے گھر پہنچے خوش آمدی جہاں نا محترمہ کیا آپ کے گھر میں کوئی لڑکی ہے جو شاہی پہ آئی تھی پچھلی رات میری دونوں بیٹیاں دعوت میں شدید تھی اپنی بیٹیاں کو بلائیے انہیں یہ جوتا پہنانا ہے ہم ایک لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں جس نے یہ جوتا پہنا ہوا تھا او شاید میری کسی ایک بیٹی نے یہ جوتا پہنا ہو میں بلاتی ہوں انہیں दोनों बहनों ने जूता पहनने की बहुत कोशिश की लेकिन जूता उन्हें पूरा ना आया क्या और कोई भी घर पर है ओह नहीं नहीं मेरी तो सिर्फ दो बेटिया है सौतेली माँ ने सिंड्रेला को ऊपर कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो जूता ना पहन सके हमें पूरे घर की तलाशी लेनी है جلد ہی ایک آدمی کو اوپر کا راستہ نظر آیا اور دروازہ بند تھا کیا یہاں کوئی موجود ہے سوتیلی ماں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی نا نہیں نہیں یہاں کوئی نہیں جہاں پر آپ کو اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں وہ تالا توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گیا ایک لڑکی کو کھڑکی کے قریب بیٹھا دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا ادھر ایک لڑکی موجود ہے شہزادہ اور اس کے آدمی اس کے قریب جمع ہوئے اور اسے جوتا پہنانے کی کوشش ہوئی اور جوتا سنڈریلا کے پیر میں آ گیا. آآ آآ نائی نائی نائی کار تم مجھے مل ہی گئی کیا نام ہے تمہارا सندریلا. اس نے فوراً اپنے گھٹنے کے بل جھکتے ہوئے اس کا رشتہ مانگا سنڈریلا میرے ساتھ شادی کرو گی ہاں شہزادہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور بوسا دیا اور سنڈریلا کو اپنے ساتھ محل لے آیا بادشاہ اور ملکہ سنڈریلا سے مل کر بہت خوش ہوئے انہوں نے شادی تیہ کرنے کے لیے سنڈریلا کے والد کو پیغام بھیجا سنڈریلا اور شہزادہ شادی کے بعد ہمیشہ ہسی خوشیر رہنے لگے